اعضم اللہ عظیم اللہ علامہ صلی علی محمد علم محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ خدا جنگام وسلم اور سلسلہ یہ البت فضائل کا حضرت امیر کبھی صحیح علیہ دان پہ بابرکت شو سادات نامین نا تاجمہ چوک ست پا چھو نو آ دری یا سمی تاجمہ کو حدیثن بھی ذریعہ کہ خدا نہ پیغمبری نزدیک لاکھوں میں تام ت مقامہ منزلت یوتر مدان الحدیث کُن روشن مظنوئن سب ندان لون مزن مت خون چی ہوں مقامہ منزلت پچیت اور مدان عجیس موذن مت خون جیسے محمد بے سے ادال اچھی فائدہ ادو تو اور خواہ اعتعاد بند فرم بنداری نہ کھو سیرت پو آتی بھرے اختیار میں سے دوپہر دوپہری سجبان مدال اللہ فضائ المعزن بے آتو فمبر صنع مزین نبا چکو بھری خو مو نیسے بہ رفت محبت بہت ضروری چوزانونا تو خری جانے سے بزرگ حاصل حضرت امیر کا بیس دیہی اس کو بہت اہمیت مینے ست اور دیہی عارفت اور خونی معاشرہ رسول سے دیہیوں جو مقام و منزلت اسلام اسلامہ دینی نا جو زندہ بھی آگے اور ق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چسپہ رسول من اکرم اولادی رسول اولاد کن عزت حرمت بہسن رزت با صح اللہ یومن حسر بے اللہ خدان پ سنت بے نمنی اولاد کن برینس حساب کتاب پو خغل پہ امبری سیکلاد کن درمیان خون، خون نو اولاد کن خون لچا پیام خاص شفاد نصیبت نصیبت رسول تازیمت توش حدیث فن عبد العلیہ حدیث فین حضرت امیر کبیر ان کا سلم پیابر حدیث القل بین کا سلمقل رسول اللہ صلی اللہ علم چسفہ رسول اولادی فی جواری نی اولاد لنگا محمد ہمسائن خربن ونگ ہمسائن خون خربن یوم القیامت قیمت بحث یعنی بحثہ نی امب خرپن ہمسایین کھڑپن درے تو اب جی حدیث گوپی حدیث و ندی حدیث فرآن جوڑ بسن شسل بن سوس اولاد رسول اللہ عل آل محمد اولاد کل محبت بسنکھوں عال محمد اولاد کُ المب ماشور بند ذہنی دوسرا حدیث قصل بساں محمد اولاد کن بے اللہ عمل بحثنگ محمد نیمبَ ہمسائن کھرپن محمد دب ذکا عالِ محمدہ پہ عمر خدا ہم سائن خطن تو خدا غور جو کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ساسیوں جیسے محبت بہتر اور دی حدیث پہ اباری نو جی حدیث مضمون پر یقیناً گوپی شروع امیر کبھی پہ حدیث کو نیند حلت محدۂ قربائی اللہ قلب صحمہ پہ عمر کا سلم من حب قومن حسر گا قوم چیز گا قوم چیز محبت بسنا بے بخو محاشربت سے علی ن اولاد علی نثر رسول اولاد کن جیسے محبت بسنہ یون دے اگر خون دشمن کُن دے سات سے اسلام دشمن سنا محبت عالم محمد دشمن کن دس اور عال محمد نے خدان حس خدا بہت حضا چھو کو دشمن خون دشمن کنجام پوچھی وتو ہاں لو سادی سے محمد خون کے جاتے نہ باعص نجات سائن جو اور حضرت امیر کبیر شعبوئی نام نقلت تو قال رسول اللہ صلی اللہ رسول امانت دنیاد نی اللہ تو امانت دنیا اینو اور یاد اسپوٹی ملتکیل امانت نوشت ملتکیل یاد اسپو یا یہاں سے شوبنی نقل اوسد امان انفی دنیا سے اوسط یعنی امانت انفی دنیا سے اولاد کن دنیا نو مت پو امانت نیوں امانت اگر دی امانت پہ خوں پاسداری بھیجنا دوں حفاظت بھیجنا دوں صحیح سالم ناصل جس طرح جوں باری عالم واری اولاد واری آول بھی اور نصیحت کن خون باری بس وسیت کن خون سے عمل بھیجنا کوئی یک سے امانت پہ صحیح دکھوں لا نصفات پہ اولاد کی نصفات پہ خون نصیب تو سوچی امانت پہ خیانت پہنا کھولا جیسے محبت بھی بدل رہا کھو جیسے حشرت بدل رہا تعظیم و اکرام میں بدل لا خون خدا نمبرس دین اسلامی منفی دقام منزلت من میں بدل لکھو دون قخو کوشش بہ ن اور خو بگان آگے واد پہ کوشش بے نہشنی دلیل بہ کوشش بے نہ یقیناً یانگ سے امانت میں خیانت بسوئن خیانت بسرت محمد نا المحمد محروم بنونا امانت مانا بہ دن تا یا دس یہ دس چنگنی سنگا وسط متن چنگی دینا امان تو جب لنگی اولاد پونگی امت پر دے دنیا امن خون یعنی خوں خوجود پوہاں دِمت پہ خدا سے نمی بلا بنجت کن میں سے زن ہے سو شاپ پی اور دنیا نے شکو قہر کن خون کا قہر فق میں سے امن جس طلحہ پہ امبر خواہاں رحمۃ اللہ عالمین ان پا خدا سے قرآن ان کا سلب منصل حبیر کہ جو خد شان میں خان اللہ معاذ ہم مان تفہیم جب تک یہاں دی امت پہ بری یوتھ من پو پھر امت پہ کہ ایسی شوقہ عذاب سے نازل و گے جو نیا کھوگا عذاب متا من جیسے جس طرح سے ہمبر شاپ پر امت پہ امان سخ ہو بلائی لاہم نازل و خ آل پسنگات فرض چونکہ آل پخری وارثیت کا خوشرف نورانی مقامات کُن نو خو سا وراثت خدا سے بیا نقاب آل پسنگ سے والا بن جت کُن خدائے قہر ادا کُن نادل وسطن امن اور چک بخی دنیا انتظار امن اور امانت ان جس اے دون یا حضط پہ دوسرا شاہی انہیں امن کا عما اور بے القعمل اللہ اولاد پہ امت پہ شفاد بہن سائن جیسے علی اور اولاد علی زہرا یا تھر اولاد زہرات بے القم اللہ شیخ خدان الشہاد بہن فون خدانۃ حسین مدن بھی تھے جنہوں نے سے محبت بیاتی کوشش بھی جو معت حاصل بھی جنہوں نے بہت نرض اور خون لنگیاں معاشی خدا پہ امبرمین مقام منزلت پہ خون لگے مین بھی کوشش بس ویسے ان شاء اللہ بلکہ خدا پہ امبر غتی کا رنمین اجمۂ الفیز غتی کا رنمین اللہ رب العزت السہٰ پہ غاتی کا رنمین چاد میں دھی حوں جیسے بے غتی محبت پہ گانا چسپر رسول محبتیں بین خے آل ان پہ گائےسان چاہ گا لینا ہر چیتنا جوں گام پہ عالم میں حسرتوں کا دے سا نہ رسول محبت پہ تھوبین رسول محبت پہ تھوڑا خدائی محبت نہ دھوئن اور جوں عالم محبت نہ تھین اور جاتے ذریعے حضرت امیرکا بیر آپسن خوری اشعار کنین الویت محبت والی نو بہت لاپس جذباتی اشعار کن کے سلوم ہاں <سؤال> کر سیشی غذی گھر بدر منی وسما من دل تو وز کو سر اغر رشتے واشت اندر دل تو گر ہوبیالی نہ اندر دلے تو مسکین تے سائے ہائے بحاثل تو کسل بند کر بر کر بدر و سما منظلے اگر چکی چونچی دوست مل دو تنیا حیثیت پو اور نم پخری دست بس کو اگر سرشت بندر گلے تو اگر وجود کا گرحب علی نہ اندر دلے تو لیکن علی محبت اگر کھیلنی میں بے حاصل تو کیا بشار کو قریب نتیجہ میں حسابر قبیر خاپ سے خری اہل فضرت ان قسل میں علی حضرت اشار ہم سنوں غزان اللہ جوں ہستی ہوں محبت کو حدیث روشن غاٮٔ اللہ جونی طی خری لازم غذا جوں کو شد نا تو آابد پرور دغار عالم گے غام اللہ فسوں سے انہوں نے محبت بیات اللہ تحفی اور محبت پر یمب یمبو حقیقی محبت پہ خوں اطاعۃن خو ر رڈ الین خونحمفیت اختیار بیساں خدائے گے گام اللہ تحفی دنیا عالم محمد علامان کو محمد نال محمد بیر آمین یا رب العالمین